سوال ہے کہ جو ہے قرآن پاک جو ہے اس کو جو کہ مسلمان نہیں ہے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے گا تو پھر وہ مسلمان ہوگا تو کیا وہ, وہ تو نہیں کرے گا تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا, کیا فرماتے ہیں آپ ایک بات اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں ہے تو اس کے طرح کے کافی گروپ ہیں چھوٹے چھوٹے سوال کیونکہ مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں ابھی بھی میں Uh, جو ہے لاسٹ اپنے فور پڑھا کر آ رہا ہوں ماشاء اللہ تو اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں ایک صورت ہے طوبہ جو ہے کے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی پوچھا دوبارہ پھر پھر کرتا ہوں دوسرے دو آپ کے لیے کہ جو ہے قرآن پاک کو جو ہے وہ آپ کیا باب جو ہے ٹچ کریں گے یا کہ غیر مسلم جو ہے وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں ہے اس کا تو کیا ہے تو جناب میں آپ کو میٹ دیتا ہوں یہ باقی بعد میں انشاءاللہ جی شکریہ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کے تشریف لانے کی اور ماشاءاللہ اللہ آپ جیسے دوستوں بھائیوں کی جب باتیں سنتے ہیں تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے حوصلہ بڑھتا ہے ذرا نم ہو تو یہ متی بڑی زرخیز ہے ساری ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں جب مایوسی ہوتی ہے تو جب آپ جیسے دوستوں کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ابھی ماشاءاللہ اللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو بارہ دین کی خدمت کسی نہ کسی حوالے سے دل و جان سے کر رہے ہیں اللہ آپ کے کام میں برکت دے محبوب کے سب کے آپ کو مزید عطا فرمائے تو دیکھیں میرے بھائی پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ کافر بارہ لناپاک ہے مشرق کافر ناپاک ہے اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ ان کو مسجد میں نہیں آنے دو قرآن کو غیر مسلم اپنے طور پہ چھوئے تو اس کی اپنی مرضی ہم نہیں دے سکتے ہاں یہ ہے کہ صرف اردو ترجمہ جو ہے وہ اس کو دیا جائے کیونکہ وہ عربی پڑے گا بھی تو ٹرانسلیشن پڑے گا تو اس کو سمجھ آئے گی عربی کے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی یقیناً ترجمہ پڑے گا اس سے پھر وہ سمجھے گا تو کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ صرف ترجمان جو اردو جاننے والا ہے اردو کا جو انگلش جاننے والا ہے انگلش کا جو ڈچ جانتا ہے اس کو ڈچ کا جو بھی زبان جانتا ہے اس کو اسی زبان کا صرف اس کی قرآن پاک کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ دے دی جائے اور اگر اس کو کوئی بہان یا اجھن ہو تو وہ کسی مسلمان سے رابطہ کر لے تاکہ شری طور پر بھی اس کو جو ہے وہ یعنی بچ سکیں اور اس کا کام بھی پورا ہو جائے مشور واقع ہے حضرت سینہ فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کا تو جب یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف غلط نظریے سے چلے کہ میں معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرتا ہوں تو راستے میں کسی نے کہا کہ عمر بڑی غصے میں ہو کیا بات ہے تو کہا آج میں یہ صدا کا جھگڑا ختم کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں ارے کیوں وہ لوگوں کو ہمارے دین سے برداشتہ کر رہا ہے تو کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو تاری جو مسلمان ہو چکی ہے تو بڑا غصہ آیا اور پھر وہ گئے اور جب ہمشیدہ کے گھر گئے تو اس وقت وہ قرآن پاٹ پاڑ رہی تھی تعلیم حاصل کر رہی تھے دروازہ ہے آواز بھی وہ پہچان گئی ارے تو خبیب ربی اللہ تعمیر کریم دے رہے تھے وہ چھپ گئے اور پرانے پاس تو تو باتیں کر رہے تھے؟, تھے مجھے پتا چلا کہ تم مسلمان ہو گئے اور وہ تو مسلمان شادی کہتے تھے بے دین ہو گئے تو آپ کے بہنوئی نے کہا سعید نے ہاں تو مارنا شروع کیا تو آگے حضرت خاتمہ ہوئی تو آپ نے ان کو بھی تھپڑ مارا وہ گری اور ان کے پیشانی زخمی ہوئی خون بہہ رہا تھا تو جب وہ پھر اٹھ کر اپنے خامد کے سامنے کھڑی ہو گئی تو تومری فروخ سے تو بہت ڈرا کرتی تھی آج وہ سامنے کڑی ہوگی اس نے کہا عمر اگر جان سے بھی مار دو گے تو جان دے دیں گے اب ہم یہ دین نہیں چھوڑ سکتے تومری فروخ کے دل میں خیال آیا کہ وہ میری بہن جو میرے نام سے اتنا ڈرتی تھی آج میرے سامنے اتنی جرت سے بور گئی جس میں یہ جرت کیسے پیدا تو بابا نے کہا اچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی بتاؤ تو کہا تو ناپاک ہے ہم تجھے قرآن نہیں دے سکتے ہاں تو غسل کر وضو کر ہم تمہیں سنا دیتے سنائی گئی اور الحمدللہ اور اسی وقت وہ پھر نرم ہوئے پھر آقا کے بار گاہ جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس طریقے سے بچنا چاہیے انہوں کو عربی میں قرآن پاک دینے سے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو کافی ملک میں نہ لے جاؤ کہ کہیں وہ اب ادوی نہ کریں تو ترجمہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ پڑھیں اور جب ان کے سمجھ لیا جائے کہ اب یہ قرآن کو سمجھنے کے بعد پورا یعنی یہ تبدیل ہو چکا ہے کلمہ پڑھ لے گا یقین ہو جائے تو پھر اس کو عربی کا قرآن اگر ویسے تو ضرورت پھر بھی نہیں ہے جب مسلمان ہو جائے پھر دینا چاہیے نہیں تو پھر بھی دے سکتے تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ترجمہ جو ہے ٹرانسلیشن جو ہے وہ ان کو دے دی جائے دوسرا یعنی ہماری ویب سائٹ پہ جس دن ہم نے سورہ توبہ شروع کی تھی آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں ویب سائٹ کو چیک کریں ڈبلو کو وہاں سورہ توبا جب شروع ہوئی تو وہاں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہاں بسم اللہ کیوں نہیں پڑی لکھی گئی سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی تو تفصیل کے ساتھ وہاں آپ کو یہ مل جائے گا یہ ہمارے فکیر الدین بھائی نے لکھ دیا ہے کنیز رسول بہن نے بھی لکھ دیا ہے نہیں بھائی تو ان کو آپ سبھی نے بادشاہ لکھ دیا سبھی کو لجا ہے تو ان کو آپ چیک کر لیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو وہاں سے کا جو ذرا تفصیل مل جائے گا آپ دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں اپنی لائن میں آئے جب آپ کی باری آئے ایک